اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے ناؤ تمہارے سنائی تو وہی سنتی ہے جو ہماری آیتوں پر آمان لاتے ہیں اور ہو مسلمان ہیں